أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودون سارا اور مشرقین کا رد فرمایا یہودی جو ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں یہ ذہن میں رہے یہ سارے یہودیوں کا نظریہ نہیں تھا کچھ قبیلے تھے یہودیوں کے جو یہ کہتے تھے کہ حضیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسی علیہ السلام کو رب علیٰ کا بیٹا کہتے ہیں مشرقین جو ہیں وہ ضلیل یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے جو بڑے بڑے بڑے خاندان ہیں امیر خاندان ہیں ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے شادیاں کی ہوئی ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو جن کو فرشت کہتے ہیں یہ نہ از بل الم ظالق ان کا نظریہ تھا کن کا مشرقین کا یہ حودی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں نصارہ سارا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اور مشرقین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں یہ ذہن مرے ہے غالد والد, والد یہ بیٹے کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں بیٹے, بیٹے کو کہتے ہیں ولد دلتم. اور با کو کیا کہتے ہیں بارد. والد, والد. با کو کیا کہتے ہیں بارد. والد کہتے ہیں عموماً نام لکھا جاتا ہے نا مثال کے طور پر نذیر بن بشیر یہ جو درمیان میں بن آیا یا ولد آیا یہ صفت باپ کی نہیں ہے باپ کی صفت نہیں ہے یہ بیٹے کی صفت ہے کیونکہ بیٹا تو بیٹا آگے آ رہا, آ رہا ہے نا بیٹا تو پہلے نام آ گیا بشیر بن نذیر یہ بیٹے کی صفت ہے باپ کی نہیں ہے کئی بیچارے ایسے احمق ہوتے ہیں وہ پوچھ رہتے ہیں ہاں بشیر یار تیرے غلط کا نام کیا ہے وہ آگے سے اپنے ابے کا نام بتاتے ہیں ہمارا ایک دوست ہے وہ بچوں سے چھوٹے بچوں سے پوچھتا ہے ہاں بھی تیرے ابے کاس کا ہے وہ بچے چھوٹے ہوتے تھے وہ ایک دم پزل ہوتے وہ اپنے ابے کا نام بتا دیتے کہ میں اس کا ابا ہوں بھائی اپنے ابے کا بھی ابا اور یہ ایسے لوگ ہیں بیچارے جاہل ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ ولد پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں بھی تیرا ولد کون ہے وہ آگے سے اپنے ابے کا نام بتا رہا تھا حالانکہ وہ خود ولد ہے اپنے باپ کا اپنے باپ کا بیٹا ہے اچھا ایک جگہ مجھے نکاح پڑھانے کے لیے نا تو ہوا یہ کہ جو نکاح نکاح مجھے لے بھی آپ نے حجاب وڑ کروانے اور دعا کرانی جیسے بزرگ جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے ان کے محلے کا مولوی تھا اب ہوا یہ کہ جو لڑکی تھی اس کا نام بھی شمیم اور جو لڑکا تھا وہ بھی شمیم جیسے کئی لڑکے اور لڑکی دونوں کا نام بھی شمشاد ہوتا ہے لڑکی لڑکی دونوں کا نام ہی نصرت ہوتا ہے ایسے دونوں ہی شمیم تھے اب اس نے کیا کیا خدا کے بندے نے لڑکی کے نام کے ساتھ بھی ولد لگا دیا اور لڑکے کے نام کے ساتھ بھی بلد لگا دیا دونوں ہی غلط فرق کہاں سے ہوگا بھائی نام تو دونوں کے ہوگا ایک جیسے اب فرق کیسے کرے گا تُو؟ شمیم بھی ولد اور دوسری شمیم جو ہے وہ بھی ولد لڑکا بھی لڑکا اور لڑکی بھی لڑکا میں نے کہا بعد میں مسئلہ کھڑا ہو گیا تو تیرے اببے سے بھی نہیں سنبھالا جانا اب میرے سامنے کیا اس نے کہا تھا جی یہ پڑھا دیں کیسے پڑھائے بھائی اے دونوں جو لڑکے ہیں میں نے کہا یہ تو حرام ہے بھائی نکاح پڑھانا ان کا آپس میں وہ پزل ہو گئے کہتے ہیں کیسے نکا حرام ہے یہ تو وہ ایک لڑکی ہے کہ لڑکا ہے نام کہتے ہیں ایک جیسے میں نے کہا نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو چلتے رہتے ہیں بعض اوقات نام ایک ہوتے ہیں جیسے سلما نام ہے آل کے صحابہ میں خواتین کے نام بھی تھے اور صحابہ کے نام بھی تھے سلمہ اے تو اس طرح کر کے میں نے کہا یہ نام کیسے آپ نے رکھ لیا بھائی یہ آپ نے یہ کیوں فر... آپ نے وہاں بن لکھتے اور لڑکی کے نام کے ساتھ بنت لکھتے یہ تو کم فرق کرتے تو اس طرح یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ولد جو ہے وہ بیٹے کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں بیٹے بیٹے کو کہتے کہتے ہیں ہاں اپنے ولد کے نام بتایا اس نے کہا میرا ولد وہ نہیں ہے وہ میرے ابا ہیں وہ والد ہیں ولد میں ہوں ان کا ہاں ولد میں ہوں ان کا اسی طرح ایک مولو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنے نام کے ساتھ موری صاحب ہو کے نام بتانے لگے اپنا کہتے جی اپنا نام بتاؤں یہ صرف اپنا نام بتاؤں یا ساتھ ولد کا نام بھی بتاؤں ولد کون ہے میرا میں نے کہا بتاؤ کون ہے وہ اپنے ابے کا نام لے دیا میں نے کہا عمر کتنی کہتے جی ان کی عمر تو ہے پچاس سال سے زیادہ میں نے کہا جی ولد آپ کا پچاس سال سے زیادہ ہے اور آپ کی عمر کم ہے میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا آپ بعد میں اور آپ کا ولد جو ہے بیٹا آپ کا وہ پہلے آ گیا. تو اس لیے ان چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے کیا ہے فرق کرنا ضروری ہے اصل میں معاملہ یہ ہوا نا ہمارے ساتھ ہم نے اپنی زبان کی طرف توجہ نہیں دی سیکھنے کی اور توجہ دیں کیسے ہم تو بدتمیزوں والی زبان جانتے ہیں کیا جانتے ہیں ہم کہتے ہیں بتمیزوں والی زبان ہے کسی سے کچھ بھی کوئی بات اس نے کرنی ہو اب یہ بیت الخلاء جو ہے نا اسے ہماری زبان میں لفظ بولنا لوگوں کو بیدبین محسوس ہوتی ہے اب بچے یہ نا جی پیشاب کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں میں نے کہا شم جا رہے ہو ہیں یہ انگریز جو ننگا پھرتا ہے اس کے الفاظ میں تمہیں تہذیب نظر آتی ہے اپنی جو تہذیب تھی اپنی جو ایک زبان تھی اس میں ساری بے تمیزی نظر آتی تمہیں سارے تمہیں بدتمیزی لگتے ہیں نا بھائی اتنا بھی بندہ احساس سے کمپنی کا شکار نہیں ہوتا کہ اپنی ہر چیز کو گندا سمجھنے لگے یا نہیں ایسا جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ نا کہ یہ دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ایک پاکستانی ہے اور دوسری جو ہے وہ بنی ہوئی جاپان کی یہ جاپان والی ٹھیک ہے اپنی نہیں ٹھیک یار تجھے نہ اپنی زبان اچھی لگتی ہے نہ اپنی تہذیب اچھی لگتی ہے اور نہ تجھے جناب اپنے ملک کی بنی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے ساری چیزیں تجھے باہر کی پسند ہیں اور باہر دفعہ کیوں نہیں ہوتا تو پھر باہر تشریف لے جا وہیں رہ تم تاکہ ہمیں بھی پتا چلے بھائی جو گند تھا نکل گیا یہاں سے ایک عالم تھے مدرسے میں ایک عالم گئے تو ایک لڑکے کے منہ سے نا لٹرین کا لفظ نکل گیا لٹرین کا لفظ نکل گیا تو وہ عالم ایک دم چکراے اور بیٹھ گئے سر پکڑ لیا انہوں نے کہا استغفر اللہ ہمارے مدرسے کے بچے بھی انگریزی بولتے ہیں انہیں کیا ہو گیا بدروخلا کیوں نہیں کہتے یہ لوگ بتا ایک لفظ کو بولے ہیں دوسرے, دوسرے کسی کی زبان کا تو ایک دم وہ سر پکڑ لے اور نیچے بیٹھ جائے وہ عالم डर था ان کے میں کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے ہمارے مدرسے کے بچے کس طرف جا رہے ہیں اب تو بھائی منہ کے بولیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے بولنی انگریزی ہے تہذیب سیکھنی ہمارا ایک بچہ پڑھتے ہیں ہمارے پاس وہ گھر میں ماں کو مما کہتے تھے اور ابھی کو پاپا کہتے تھے ہم نے جب سمجھایا میں نے کہا بیٹے پاپا تو کہتے ہیں جو چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں اسے اور پاپا والا ویسے بدتمیزی والا ہے تو میں نے کہا ماں کو بھی مما نہ کہا کریں یہ بھی کوئی لفظ تہذیب والا نہیں ہے کہ تہذیب والا مما کہنا ماں کو اے عجیب بد دماغی یہ ویسے یار مما اور پپا میں نے کہا یہ نہ کہا کرو اب جو اس کے خاندان کے لوگ نہیں پڑ گئے انہیں وہ کہتے ہیں یہ پرانا لفظ ہے یہ بدل دو میں نے کہا بیٹے آپ بھی اسے کہتے آپ کے ماں اور ابا بھی پرانے ہیں انہیں بھی بدل دو ہیں پرانے نہیں ہیں وہ عجیب ہم کانا سوچ ہے عجیب ہمکانہ پاگلوں والی فکر ہے اپنی تہذیب ہی لگتی اپنی زبان چھین لگتی میں تم نے زیادہ ہی چھلانگ لگانے تو عربی میں بولو لو انگریزی کیوں بھائی یہ ذہن میں رہے جب کسی بھی قوم کی زبان تمہارے اندر آئے گی نا وہ اپنی تہذیب کا لشکر ساتھ لے کے آئے گی یہ پکی بات ہے زبان آئی ہے انگریز کی انگریز کے عقائد بھی یہاں آئے ہیں آج جسے بھی دیکھو وہ بندر کا بچہ بنا پھرتا ہے نظریہ رکھتا ہے کہتے جی ڈاروین کا جو ڈارون کا نظرا تھا نظریہ تھا وہ ٹھیک تھا یعنی کہ یہ باندر سے ہی ارتقا کرتے کرتے ہم انسان بنے تو بن ایسا نظریہ رکھنے والا بندہ جو پکا کافر اور مرتد ہے یہ نظریہ آخر کیوں آیا ویلنٹائن ڈے کیوں آئی اپریل فل کیوں آئی ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی انگریز بڑے ہی سچے ہیں میں نے کہا اپریل فل کون مناتا ہے پورا دن ایک دن خاص کرنا جھوٹ بولنے کے لیے اس کو ہم کو سچا کہہ رہے ہو تم بڑے نامراد ہو پاگل اور تملو کے پڑھے یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ جو ایک دن خاص کرے وہ کہتے جی انگریز قرآن پڑھ کے میں نے کہا انگریز تو قرآن سے وہ والی آیات نہیں سمجھ سکا جس قرآن کریم کی آج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مومن مرد جو نگاہیں چھپا کے رکھیں جگا کے رکھیں اور عورتیں بھی نگاہیں جگا کے رکھیں میں نے کہا یہ ایک دن خاص رکھتا ہے لوگوں کے ماؤں بہنوں بیٹیوں بیٹی کو چھڑنے کے لیے ویلنٹائن ڈے کیا ہے ہاں جی ہے یا نہیں نے کہا نے تمہاری نسل پر بات کر دی ہے تمہاری تہذیب کا بیڑا کر دیا ہے تمہاری معاشرت کو خراب کر دیا ہے تمہاری سیاست کو خراب کر دیا ہے تمہاری معیشت کو خراب کر دیا ہے اوپر سے ایسے الو کے پٹھے ہو تم انہیں پھر پڑھا لکھا کہہ رہے ہو انہیں تم قرآن کا فہیم کہہ رہے ہو نہ بھائی نہ ایسی احساس کمپنی جو ہے نا یہ میں نے کہا تم جیسے پاگلوں میں آ سکتی ہے اللہ تبارک وطالع نے ہمیں سمجھ دی ہے اپنے کے صدقے میں ہم یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے یہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آئے مبارک کے اندر رد فرمایا ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کر دیں اب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے فنی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی وہ باتوں کو ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے یہ بات کرنے لگے تو آپ فوراً سے پہلے اس کا منہ بند کر سکیں سب سے پہلی بات بندہ اولاد اختیار کیوں کرتا ہے تین بجو سے بندہ اولاد کو اختیار کرتا ہے بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو تین وجہ سے کتنی وجہ سے تین وجہ سے پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے حالانکہ چار بنتی ہیں کتنی بنتی ہیں چار وجہ بنتی ہیں لیکن ہمارے ہاں تین وجہوں کے لیے ہی بندہ اولاد چاہتا ہے میں چوتھی وجہ بھی آپ کا سامنے رکھوں گا پہلی وجہ یہ کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گی تو خدمت کریں گے اے؟ بڑا ہو جاؤں گا تو خدمت کریں گے جس بندے کی اولاد یعنی دیر سے ہو رہی ہے وہ بھی پریشان ہے یار اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں تو بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں میں مر گیا تو پھر یہ میری تو جنازہ اٹھانے والے نہیں ہوں گے یہ خدمت کیسے کریں گے یعنی یہ پریشانی اولاد طرح بھی کی جا رہی ہے تو کس لیے تاکہ بڑھاپے میں ساتھ دے اس کی مدد کرے ایک وجہ اور دوسری وجہ ابا نے جو کاروبار شروع کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے کاروبار میں شریک بنیں میرے معاون اور بنیں وہ لوگوں کو دیکھ چکے ہیں ہیں زمانے والوں کو سارے کرتے ہیں جس کو سارے کرتے جس گلے پر وہ پھر اپنا گلہ تار کرتا رہتا ہے مالے کے گلے تک کوئی چیز نہیں پہنچنے دیتا ہے یا نہیں ایسا تو اسے یہ بھی پریشانی ہے یعنی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ میرے کاروبار کو سنبھالیں تیسری وجہ جو بندے کو کھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یار یہ میں بغیر اولاد کے دنیا سے چلا گیا تو جو کچھ میں نے جمع کیا وہ کہاں جائے گا مسئلہ جو کچھ میں نے جمع کیا مال بنایا یہ کہاں جائے گا یہ بھی پریشانی بندے کو ہوتی ہے یعنی بندہ ان تین وجہوں سے اولاد چاہتا ہے چوتھی وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اولاد رب سے مانگے مولاد تیرے دین کے مددگار بنے گے ہے تو سمجھا شاید میرا اللہ مل گیا ہے میرا مالک مل گیا ہے آپ نے چلو خیر ہے بچہ پیدا ہوا ہے میرے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی ایک اور روح آ گئی ہے خوشی ہے اس بات کی بھی چلو اندازہ لگا ہے خوشی ہے اولاد کی تو کس لی اولاد مانگ رہے ہیں تو کس لی آج بھی بڑے سارے لوگ آگے کہتے ہیں جی دعا کریں ضلع تعالیٰ اولاد دے بیٹا پیدا ہو تو دینی پڑھائیں گے اسے عالم بنائیں گے جب پیدا ہو گیا لڑکا سکول جا رہا ہے اب کیا ہوا میری بیوی نہیں مانتی جی میں نے کہا پھر اتنا ڈون بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے پاٹے خاں پن خان ترم خاں بنے ہوئے حقیقت میں حکومت تو محترمہ کی ہے آپ کی تو نہیں ہوئی آپ کی تو بات نہیں مانے گی پھر کہ نہیں سمجھا آیا مسئلہ یہ دعائیں مانگ مولا بیٹھے دے تو قرآن کا حافظ بنائیں گے عالم بنائیں گے جیسے پیدا ہو گیا آنکھیں گئے یہ بڑے ان سا... لوگوں کے بارے میں میں رب تمہیں کیا ہو گیا مانتے ہو پوری نہیں کرتے ہو یہ منت مانی نا اللہ تعالیٰ اولاد ہے تو میں دین کی راہ پہ لگاؤں گا لیکن جب اولاد ہوئی تو پھر دائیں بائیں ہو گئے حضرت بہت بڑے بزرگ تھے مسلم تشریف ورما ہے وہاں پہ حضرت نجیم الدین ایوب رحم اللہ حضرت سلطان سلا الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں اب وہ ماں دیکھیں اپنی اولاد ربطالہ سے مانگتی کیوں تھی اور شوہر کیسے چاہتی تھی خبر تھی کیا ہے وہ سب سے پہلے پیسے دیکھیں گی کاروبار دیکھیں گی بزنس دیکھیں گی وہ جیسے وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہتے ہیں پہلے آپ بندے کامیاب بندے ہوتے تھے نا ان کے بارے میں کہتے تھے کہتے ہیں کہ اس بندے کے پیچھے یار ضرور کسی عورت کا ہاتھ ہے کامیاب بندے کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو اب کہتے ہیں جی نہیں عورت ہاتھ ہی اسی کی پشت پر رکھتی ہے جو کامیاب ہو کہ نہیں ہاں عورت ہاتھ ہی اسی کی پشت پر رکھتی ہے جو کامیاب ہو چکا ہو چار پیسے کٹے کر چکا ہو تو یہ سوچ ایک یعنی کہ ہم کانہ سوچ ہے ایک فرسودہ سوچ ہے جو آج ہمارے معاشرے پر مسلط کر دی گئی ہے یوں برائے مغل بزرگ کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ بزرگوں کو کہہ رہے ہیں دعا کریں رب سے دیکھیں جی اولاد کیوں مانگی جا رہی ہے دعا کریں رب تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی بیوی بی دے جو میرا ہاتھ پکڑے مجھے جنت لے جائے صبح صبح اللہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے جنت لے جائے اور اللہ تبارک و تعالی اولاد ایسی دے مجھے بیٹا ایسا دے جو مسجد اقساق کو یہودیوں سے اور نسرانیوں سے فتح کرا کے آلیہ اسلام کے لیے وہاں رب تعالی کے نام کی اذانے پڑھوا دے دل اللہ دل ایسی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایسے بیٹے دے بتائیں بھائی ہے سوچ نہیں یہاں کیا ہے ہر بندے کا بیٹا کو ہوا اچھا یہ کیا کہ بزرگ بولے نہیں ہیں نجم الدین ایوب چپ بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پہ ایک با پردہ خاتون ہے بھی کماری کماری خاتون وہ دروازے پہ آئیں آگے کہنے لگی بزرگوں کو وہی کھڑی ہو گئیں کہتے ہیں بزرگوں دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسا شور دے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائے ہاں ہے بات وہی نہیں کہ پاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاک بیویاں بی دیتا ہے جنہوں نے اپنی جوانی نہ کی ہوئی ہو انہیں پھر پلید ہی ملتی ہیں جو ہر جگہ پہ ہر بندے کی ہمسائے کی بھابھی کی دائیں بائیں ادھر ادھر جناب منہ مارتے رہتے ہیں بھائی گھر میں منہ لیا منہ مار لیا رشتے داروں کے گھر میں منہ مار لیا ادھر ادھر منہ مار لیا جی وہ جناب ویلنٹائن ڈے منانے والے لوگ ہوں انہیں پھر ایسی خواتین نہیں ملتی ہیں پاک دامن انہیں پھر وہی ملتی ہیں جو جناب انہیں جیسی ہوتی ہیں ان کو مال بھی پھر یوز میں ملتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ جس کے پاس پیسے ہی کھوٹے ہوں سامان کیسے ملے گا اسے صحیح تو حضرت جو ہے نجم الدین ایوب رحمہ اللہ آپ وہیں بیٹھے ہیں بزرگوں کے پاس خاتون نے کہا دعا کریں اللہ تبارکوتال مجھے شوہر دے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائے اور یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے وہ بیٹا دے جو بیٹا مسجد اقساک کو ظلموں سے فتح کرا کر رسول اللہ علیہ السلام کا دین کا جھنڈا وہاں لگا دے اللہ بتائیں بھائی جو سوچ لے کر حضر نجیم الدین ایوب وہاں آئے تھے دیکھیں نیت خالص ہے نہ انہیں کہیں اور جانا پڑا نہ بزرگوں کو ہی جانا پڑا ہے اللہ تبارکوتال نے وہیں پر ان کا بندوبست کیا ہے وہی بیٹھے دعا کا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ خاتون بھیج دی بتائیں کتنی بڑی بات ہے یا نہیں اور بچہ بھی دیکھیں اولاد بھی دیکھیں کیسے مانگ رہے ہیں اور وہی بچہ جو ہے بعد میں حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نجم الدین ایوب جو ہیں بیت تھے پاک کے خادم سے تو یہ اپنا اپنے علاقے سے جو ان کا علاقہ ہے وہاں سے کردستان وہاں سے بغداد آئے اس وقت ان کی عمر دس سال تھی کتنی عمر تھی سال. سلطان سلاؤ الدین یوں بھی رہے مولہ کی اگر غوس پاک کی بارگاہ میں حضرت نجم الدین یوں نے عرض کہ حضور دعا کریں میرے بیٹے کے لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ دیکھا دیکھنے کے بعد آپ فرمانے لگے میرا اللہ اسے دین کا مجاہد بنائے اے یہاں کہتے ہیں جی یہ پی ایچ ڈی ہو جائے ایم ایچ جی ہو جائے فوجی ہو جائے کرنل ہو جائے جنرل ہو جائے اور سارا کچھ ہو جائے بس انسان نہ بنے کہیں یہ بات نہیں بھائی یہ بات نہیں وہ ایک بندہ تھا وہ بڑا لطیفہ سناتا تھا کہتا دی ایک بندے سے پوچھا گیا اس کے پانچ بیٹے تھے اس نے کہا یا تیرے بیٹے کیا کام کرتے ہیں اس نے کہا بڑا بیٹا جو ہے وہ ڈاک ٹر ہے کیا ہے ڈاک ٹر ہے انہوں نے کہا دوسرا اس نے کہا وہ ماس ٹر ہے اس نے کہا تیسرا کہا وہ ڈریک ٹر ہے سارے اس نے کہا ٹر ہیں اس نے کہا پھر ایک اس نے کہا ایک معذور ہے ٹانگ سے وہ میں نے مدرسے میں جمع کروا دیے میں نے کہا مولو اسے سنبھالو انہوں نے کہا یہ ٹر ٹر نہیں کر سکتا میں نے کہا اسے بھی ٹریک ٹر دیتا وہ اپنا بچہ دین کو دیں گے بھی صحیح بس حفظ تک اتنا کافی ہے پڑھائے اسے کیوں بھائی اللہ تبارک ہمیں سمجھ نہیں کہ بچے طلب کرنے کی سب سے عظیم ترین وجہ جو ہے بچے رب تبارک و تعالی سے مانگنے کی بچوں کی تڑپ رکھنے کی وہ آخری ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اللہ تعالی اولاد دے تو رب تبارک و تعالی کے دین کے سپاہیوں میں دین کے مجاہدوں میں نفع ہو آمی آمی ہمارے استاد تھے ایک دن میں نے ان سے پوچھا بڑے یعنی کہ میں سن دو ہزار سن دو ہزار میں شادی ہے اس سے پہلے ان کے پاس پڑھتا رہا بڑے بزرگ صوفی ہیں ایک دن میں نے انہیں کہا میں نے کہا سا جی ہمارے میرے بہن بھائی جو ہیں وہ کتنے ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ تین بھائی ہیں آپ کے اور ایک بہن ہے میں نے کہا ماشاءاللہ وہ کہنے لگے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے اپنے ولیوں میں اضافہ کر دے کیسی بات ہے دعا کریں اللہ تعالی ان کے ذریعے اپنے ولیوں میں اضافہ کر دے اللہ کے ولی پڑھ جائیں کیسی زبر سوچ ہے یار, سوچے یار. اے کاش کے ہمیں بھی یہ سوچ آ جائے. جائے ہم بھی سوچیں تو اس زاویے سے سوچیں اولاد مانگے تو اس نیت سے مانگے رب تبارک و سے اور ان کی تربیت کریں تو اس طریقے سے کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ دیندار بنیں. بنے دین کے حبدار بنیں اچھا جی. اچھا جی اب غور کریں ذرا اس مسئلے پر کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو اس کی جنس سے ہو یا خلاف جنس ہو جی جینس ہوگی اولاد یا پھر خلاف جنس ہوگی اگر کسی اللہ نہ کرے کسی بندے کے ہاں بچہ پیدا ہو اور بچہ جو ہے وہ شکل کا بکر, بکری کا بچہ لگتا ہو بتایا پورے معاشرے میں بندہ بدنام ہوگا نہیں ہوگا منہ کیا اپنا علاقہ چھوڑنے پہ راضی ہو جائے گا وہ تو راضی کیا مجبور ہو جائے گا بھاگنے میں مجبور ہو جائے گا اور بھاگ جائے گا وہاں سے کس کو کیا منہ دکھاؤں میرے گھر میں بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے خلاف جنس پیدا ہوا نا وہ تو انسان تھا بیوی بھی بی بی انسان ہے لیکن بچہ گھر میں بکری کے پیدا ہو گیا ہر طرف باتیں ہوں گی کہ یہ کیا ہوا بھائی کیا, کیا, کیا انہوں نے جی بکری کا بچہ ہو گیا خلاف جنس ہونا یہ ایب ہے یہ کیا ہے عیب ہے اللہ اور ایب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ماننا یہ تو کفر ہے بھائی یہ کیا ہے کفر ہے ربت کی طرف کو بندہ ثابت کرے گا تو کافر ہو جائے گا, خود ہو جائے گا اور بھی اسلام سے فارغ اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جینس سے ہوتا ہے ماں باپ انسان ہے تو بچہ بھی انسان ہے بھاگے بھاگے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں مبارکباد دے رہے ہیں فیس بک پہ ٹوٹر پہ دائیں بائیں آگے پیچھے مشہور کر رہے ہیں ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے فلاں چودھری صاحب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے خوش ہو رہا نہیں ہو رہے جینس ہے نا کس ہے جن سے ہماری نسل بڑھ رہی ہے بھائی خوش ہو رہے ہیں لوگ رب تبارک و کی ہاں بھی اگر اولاد ہوتی تو اس کی جینس میں سے ہوتی کہ نہیں کیا ہوتی رب تعلی کی جینس میں سے ہوتی تو رب تبارک ہوتا ہے جینس میں سے اگر اولاد ہوتی تو پھر ان میں وہ صفات بھی ہوتی جو رب میں ہے یا نہیں جیسے ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ روٹی کھاتے ہیں گھاس تو نہ کھاتے ہماری جینس ہیں تو ہمارے ہی اوساف پر ہوں گے نا جو کچھ ہم کرتے پھرتے ہیں وہی وہ کچھ وہی کرتے پھریں گے جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی وہ کھائیں گے جو ہم کر سکتے ہیں وہی وہ کریں گے تو جینس ہوئے تو جینس کے اندر صفات میں تیشاب اور تماسل ہوتا ہے رب تبارے کو بتا لگی ہاں بھی اگر اولاد ہوتی اور اس کی جن سے ہوتی تو جو صفات رب میں ہے اس میں مارنی پڑتی تو یہ تو شرک ہو گیا بھائی یہ کیا ہو گیا شرک ہو گیا. شرک ہو گیا قل ہو اللہ ہو احد اس کی نفی ہو گئی لا الہ الا اللہ الا کی نفی ہو گئی اب واضح ہو گیا ربت بارک مطالعہ کے لیے اولاد ماننا وہ چاہے جن سے ہو چاہے غیر جن سے ہو دونوں طرح سے یہ حرام ہے کیا ہے حرام ہے یہ جو نصارہ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہیں جو ہیں عزائر علیہ السلام کو رب کا بیٹا رب کی, تینوں تینوں کی توہین کرنے والے ہیں چاہے جس نظریے سے بھی رب بارک و تعالی کی اولاد مانیں اب دیکھیے جی چوتھا مسئلہ اسی آیت کے تعداد ذرا غور فرمائیں میں آپ کو ایک لطیفہ لطیفہ, لطیفہ وہی اندوری ہو جائیں اس کی. کہتے ہیں یا کمال لطیف کہ لطیفے کا معنی ہوتا ہے بریک بات کیا کہتے ہیں لطیفے میں بھی بریک بات ہوتی ہے نا جو بندہ اینڈ ہستا. اوہ اچھا یہ تھا کرتے نہیں کرتے تو اسی طرح کر کے لطیفہ بریک بات کو کہتے ہیں ہر جگہ یہی یہ نہیں ہوتا کہ وہ سکھ جا رہا تھا تو اس نے انڈا کھا لیا یہ والی بات نہیں ہے تو لطیفہ کیا ہے جی مناظرہ ہو رہا تھا دہلی میں کیونکہ یہاں جب انگریز آئے تھے تو انہوں نے وہ صرف انگریز نہیں آئے اپنا مذہب پھیلانے کے لیے پادری بھی ساتھ لائے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں پادری آ ایسے چھوڑ دے جیسے بابلے کتے کسی شہر میں حملہ کر دیں ہر بندے کو کاٹتے پھرتے تھے ہر عالم کو مناظرے کا چیلنج دیتے پھرتے تھے. دیلی دروازے میں کھڑے این دروازے کے اندر ہو رہا ہے مسلمان عالم ہے اور ادھر سے پادری ہے پادری کیا ہے رائے کہ رب کا بیٹا ہے رب کا بیٹا, بیٹا ہے, ہے, ہے اور وہ علیہ السلام اسلام ہے مولوی صاحب دلائل دے رہے ہیں بات کابو میں نہیں آ رہی پادری بڑا شاتر ہے وہ ایک بندہ بیٹھا تھا بڑبونجا بڑبونجا کہتے ہیں اب تو وہ خیر رواج نہیں رہا پہلے یہ جی یہ جی چوکلیٹ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں تو انہوں نے پکڑ کے ہماری تہذیب کا بیٹا کر دیا ہے پہلے خاص ایک موسم ہوتا تھا اس موسم میں خواتین جو ہیں وہ چنے بھوننے والی دانے بھوننے والی ایسی چیزیں گھر میں بھٹیاں لگاتی تھی لوگ جو ہیں وہ اپنے گندوں میں لے جاتے، پھر وہ خواتین اپنے مٹکوں میں یا برتنوں میں رکھ لیتی تھی وہ پھر تھوڑا کھاتے رہتے تھے کنی نہیں سمجھ آئی مسئلہ تو اس طرح کا نظام تھا جو یہ ڈھونڈتے نا انہیں بھڑبونجا کہتے تھے کیا کہتے تھے بڑبونجا کہ یہ بھی نوی لفظ ہوگا بھیڑ کی طرح ہے بڑبونجا بھی عجیب سے لگ رہا ہوا تو بڑبونجا جو ہے وہ ہے وہ بھی اگر مجھے کہا یہ کروائے گا بےچارا بھٹبونجا یہ کیا بات کرے گا نہ یہ قرآن کو جانے نہ اسے حدیث کا علم تو کیا جواب دے گا اس نے دو تین بار مطالبہ کیا بڑبونجے نے کہا مہربانی کرے ذرا موقع مجھے تو وہ بولے صاحب چپ ہو گئے انہوں نے کہا اگر میں اسے وقت نہیں دیتا تو بعد میں دیکھا جائے گا وقت نہیں دیتا تو یہ بھی بیچتی ہوگی وہ کہیں گے ان کا اپنا بندہ ہے اپنے بندے کو نہیں بولنے دیتے تو وہ بھی ہو سکتا ہے بہانا کریں ٹھیک جی, ہے ہم بھی جا رہے ہیں آپ ہمیں کہاں بولنے دیں اس نے کہا ٹھیک ہے بول بھائی اس نے کہا یار یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کب سے ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے اس نے کہا میں کب سے ہوں میری عمر کتنی ہے اس نے کہا تیئی عمر ہو گئی کیوں سال چالیس پچاس اللہ اچھا تعالی کے گھر میں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا کہ میں بڑبونجا گریب میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں اب پیدا بھی ابھی ہوا ہوں کچھ سال پہلے اور کچھ سال پہلے میں نے شادی کی ہے میرے گھر میں بارہ بچے تیرے مدد کے مطابق میں تو پھر پاور فل ہو گیا خدا جو ہے اور اپنے بارہ کے بارہ بچے سلامت کام کاج کرتے ہیں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں اس گھر میں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا اسے بھی یہودی نے پکڑ کے لٹکا دیا تیرے رب ایک بیٹا بھی نہیں بچا سکا پاور فل میں ہوا یا تیرے رب یہ بات کی تو یہودی وہ پادری جو تھا اپنی جو بھی کچھ سارا کوئی لایا تھا ساتھ اپنے وہیں چھوڑ کے بھاگا وہیں چھوڑ کے بھاگا اب میں اس بات کو اس لطیفے کو ذرا مزید کھولتا ہوں آپ کے لیے کہ نہیں مم. اس بڑبونجے نے کہا یعنی اس کے کہنے کے مطلب وہ بیچارہ علم تو نہیں جانتے تھا کہ بات تو کھول سکے صرف اس نے اپنے جٹ کے طریقے سے کہتے جٹ جپا کیا کہتے ہیں اسے جٹ جب کہتے ہیں ایک پہلوان ہوتا ہے وہ بڑے گر کے ساتھ لڑتا ہے کسی کے ساتھ گر کے ساتھ طریقے کے ساتھ لڑتا ہے ایک ہوتا ہے بےچارا ہمارے جیسے جٹ اسے کیا گور آئیں گے کیسے پکڑنا کیسے نہیں پکڑنا اس نے جا کہ جناب اسے اپنے کلاوے میں لے لینا ہے اور اسے ہلاتے رہنا ہے اسے اور کئی بار ایسا پکڑ لیں تو بچارا پہلوان بھی نہیں چھوٹ سکتا جو گر جاننے والا ہے آگے گر جاننے والا ہوگا تو چھوڑائے گا نا وہ تم کچھ نہیں جانتا اس نے کہا ٹھیک ہے پکڑا ہوا تو ادھر ہی رہا آج تو شام تک کٹھے روٹی کھائیں گے تو اس نے جٹ نے تھا اس نے جٹ جب ڈالا اسے وہ کیا بھائی اس جٹ نے اسے بٹبونجے نے کہا کہ اولاد کا ہونا ہے اگر یہ عیب ہے تو رب کی طرف عیب منسوب کیوں اولاد کا ہونا اگر یہ عیب ہے تو رب کی طرف منسوب کیوں اگر یہ خوبی ہے اولاد کا ہونا اگر یہ کمال ہے اولاد کا ہونا تو پھر رب تبارک بتالا کہ باقی کمالات باقی صفات رب کی باقی شانیں وہ لامتناہی ہیں اولاد متناہی کیوں باقی شان لامتناہی اس کا سننا لامتناہی سننے کی کوئی حد نہیں اس کی طاقت اس کی کوئی حد نہیں اس کی سماج اس کی مسارت ہر چیز اس کی جو بھی صفات رب تبارک و تعالیٰ کی بنتی ہیں سارے کے ساری لا متنائی ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے اس نے کہا پھر اولاد جو ہے یہ بھی اس کی صفت ہے تو پھر یہ متنحی کیوں اگر یہ خوبی ہے تو متنحی کیوں پھر ایک کیوں اس نے کہا پھر میں تو تیرے رب سے بڑھ گیا نا طاقت میں پھر تیرے رب اپنی اولاد بچا بھی نہیں سکا میں تو اپنی اور ساری اور بارہ بچے پیدا, پیدا ہوئے تو بارہ کے بارہ میرے پاس موجود ہیں زب جب جا اب اس کا پادری تو پادری چھوڑے اس کا ابا بھی آ جائے تو اس کا جواب نہیں دے سکتا اب یہاں پہ میں ان زلیوں کا ایک شبہ ہے اس کا جواب ارد کرنا چاہتا ہوں یہ جب ہمارے علماء سے پکڑے جاتے ہیں نا نصارہ رب تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ثابت نہیں کر سکتے تو بعد میں کہتے ہیں ہم تو عیسی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبوب مانتے ہیں کیونکہ بیٹا بھی محبوب ہوتا ہے تو اس لیے ہم انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کی وجہ سے انہیں بیٹا کہہ دیتے ہیں رب تعالیٰ کا بیٹے ہیں نہیں صرف رب کا بیٹا کہہ دیتے ہیں محبوب ہونے کی وجہ سے پھر ہمارا ان پر یہ اعتراض ہے کہ رب تبارک و بتا کے باقی جو نبی ہیں وہ رب کے پیارے نہیں ہیں انہیں پھر رب کا بیٹا کیوں نہیں کہتے تم انہیں سمجھایا مسئلہ باقی بھی تو رب کے پیارے ہیں نا پھر انہیں بھی کہو تم رب کا بیٹا یہاں ہی کیوں اچھا جب یہ لاجواب ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ رب کی باتیں ہیں رب بھی جانے ہیں رب کی باتیں ہیں رب بھی جانے ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ایسے گگو ہیں زلیل ہیں بعد پھر خاموش ہو جائیں گے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو یہ ذہن میں رہے بھائی رب بار اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی واضح کر دوں پہلی آسمانی کتابوں میں رب تبارک کو بتایا کہ پاک بندوں کے لیے بیٹے کا لفظ آیا ہے بیٹے کا لفظ آیا ہے وہ بھی اس معنی میں پیارے ہونے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہونے کی وجہ سے اب کا لفظ آیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر وہ لفظ بھی منع فرما دیا وہ لفظ بھی منع فرما دیا کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ رب عیس علیہ السلام کو ایسا نہیں مانتے کہ رب کے پیارے ہیں تو انہیں بیٹا کہہ دیا اگر صرف پیارے ہونے کی وجہ سے بیٹا کہتے ہیں تو پھر تین اللہ کیوں مانتے ہیں تین خدا کیوں مانتے ہیں یہ کہتے ہیں نا تین رفت بارک و اور حضرت مریم اور حضرت عیس علیہ السلام تین خدا مانتے ہیں ربتہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا اگر تم محبوب ہی مانتے ہوتے تو پھر خدا کا بیٹا کیسے کہہ لیا انہوں نے خدا کیسے کہہ لیا تم نے ابن بمانہ محبوب ہی تھا تو پھر انہیں خدا کیسے کہہ دیا تم نے اور دلیل یہ پکڑی کہ آگے قرآن میں لکھا ہوا ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے یہ تو رب بار کو کی شان ہے رب رفتالی کی شان ہے تو اسلحہ ہم خود بھی خود ہی کہہ رہے ہیں بے عز نیلا میں تو رب بار کو کی اجازت سے کر رہا ہوں خالق اور مالک نے اجازت دی ہے ان کی رفتالیٰ کے ایجن کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو جو بندہ کسی کی اجازت سے کر رہا ہو وہ مالک تھوڑا ہوتا ہے وہ جب جب چاہے ویسے ہی کرتا رہے ایسا نہیں ہوتا پھر جب جب مالک اجازت دے گا اسی اس وقت تصرف کرے گا کہیں سمجھ آیا ہاں دیکھیں جی آگے عیسائی مبارک کا ترجمہ دیکھیں اب جو میں نے ساری تقریر کی ہے نا یہ ساری تقریر ان دو آیات کریمہ کا خلاصہ ہے ان دو آیات کریمہ کا خلاصہ ہے اللہ تبارک و نے وطار بکال الطض اللہ بھائی انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا, بیٹا بنا لیا اور خود رب والد بن گیا ہے اللہ تعالیٰ نے صبح اللہ اکبر رب کا کلام دیکھیں یار ہے یہاں پہ جناب کوئی بات کرنے کسی کو جواب دینا ہو کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بات کھولی ہے کتنا ٹائم لگ گیا جی ہیں یہ تینتیس چونتیس منٹ لگ گیا صرف ایک بات کھولنے کو بات بیان کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سبحان اللہ جواب دیا کیسا میں صبح اللہ صبح آنا وہ پاک ہے وہ پاک ہے جواب ہو گیا جی اس کا تم جو باتیں کرتے پھرتے ہو ادہر علیہ السلام رب کے بیٹے میں رب پاک ہے السلام رب کے بیٹے رب پاک ہے فرشتے رب کی بیٹیاں رب پاک ہے نہ رب والد ہو سکتا ہے نہ رب ولد ہو سکتا ہے ایسی باتیں کرنا ہی تمہارا حرام ہے آگے دیکھیں جی رب تعالی نے رشاور میں جواب دے رہا رب میں اولاد لوگ چاہتے ہیں اس لیے تاکہ ان کی فرما برداری ہو ان کی خدمت ہو ان کے وارث ان کی ان کی جداد کے وارث بنے بعد میں ان کے کاروبار میں ان کے شریک بنے ان کے محمد اور معاون بنے رفتار نے ارشا فرمایا بل اسما بات میں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے, یہ تو ہے ہی سارا اسی کا کس <laughs> کاروبار میں کسی کو شریک کرے گا میں اپنا کسی کو وارث بنائے گا وہ تو ہے ہی سارا اسی کا وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور میں کلو کانتون ہر ایک اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہر ایک چیز اس کی فرم بردار ہے تو میں پھر یہ تو تم لوگ ہوتے ہو نا تمہیں چاہیے ہوتے کہ اولاد ہو تو فرم برداری کرے میں اللہ تبارک ہوتا لگی تو ہر چیز فرم بردار ہے اس اولاد کی کیا ضرورت پھر آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاہ فرما بڈیع السماع واتی والہرد اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی پہلے نمونے کے بڈیع السماع واتی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے <تصفح> <تصفح> آج یہ انسان جو ہیں یہ سخینزدان جی نے کہہ لیں وہ اپنے جیسے انسان بناتے پھرتے ہیں لوگ لٹو ہو گئے انہوں نے سورج بنایا لوگ لٹو ہو گئے میں نے کہا ذریلو وہ چیز بناو جس کی مثال پہلے رب نے نہ دی د <تصفح> رب تعالی کی شان یہ بدیع اور زمینوں کو بغیر کسی پہلے نمونے کے پیدا کرنے والا پہلے کوئی شے موجود ہے کچھ بھی نہیں ہے اسی نے پیدا کیا ہوائی جہاز تم نے بنایا یہ ہم نے یہ بنا لیا ہے میں نے کہا یہ کون سا کمال ہے جہاز بنا اڑتا پھرتا ہے وہ قبا بغیر انجن کے چلا پھرتا ہے وہ ہے یا نہیں قبا ہوگا کبوتر ہوگا یہ چیزیں ساری اڑتی پھرتی ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے اگر تم نے یہ سارا جو بھی بنایا ہے تو وہ تو اسے ہے اسے دیکھ کر بنایا تم نے بس تم بدیر نہیں ہو بدی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف میرے رب رفتال کی ذات ہے بس بدی عثمائے وہ جناب زمینوں اور آسمانوں کو جو کچھ ان میں ہے بغیر کسی پہلے نمونے اور ماڈل کے پیدا فرمانے والا ہے رب کو تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی شان کیا ہے میں یہ تم ہو کہ جناب پہلے شادی کرتے ہو پہلے بیوی بی ڈھونڈتے ہو ڈھونڈنے کے بعد پھر جناب بچوں کے لیے پھر دعائیں مانگتے ہو یا اللہ اولاد ہو جائے سارا کچھ ہو جائے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹپ درجہ بدرجہ, بدرجہ بددری بچہ بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیا اسی وقت ہو جاتی ہے اسی وقت ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے یہ ذہن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی شے کو کہنا ہے کہ ہو جا اور پہلے اس کے وجود ہے ہی نہیں تو پھر کہا کس کو جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا یہ کہہ کر کے ہو جا ہو جا تو اسے کہا جاتا ہے جو چیز پہلے موجود ہو کتنی سمے پڑا مسئلہ ہو جا اسے کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو اچھا وہ سامنے موجود ہے تو پھر اسے یہ کہنا ہے کہ ہو جا یہ تحصیل حاصل ہے یہ بھی ٹھیک نہیں تو پھر یہ کیوں کہا رب تبارک و وطالعہ کہ میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے جبکہ کہ وہ اس چیز سامنے موجود ہی نہیں تو یہ ذہن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا اس کے علم کے حساب سے ہے کہ ربط وہ چیز رب رفتہ کے علم میں ہوتی ہے اللہ تبارک و وطالعہ اسے فرماتا ہے تو اپنا وجود خارج میں بھی لیا اور رب تبارک و تعالی کے حکم سے وہ خارج میں وجود ہو جاتی ہے رب کے علم تھی ساری چیزیں اللہ تبارک و نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ خارج میں موجود ہو جاؤ اللہ تبارک و کے صرف اتنا کہنے پر وہ وجود میں آ گئی اتنا کہنے پر کون ہو جا فیاتوں وہ ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیقت آ